نا محرم کا حج بدل ہو سکتا ہے یا نہیں یوں کر لیں نفس مسئلہ کہ نامحرم محرم اگر سفر کرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے یہ بہت پریشان کر دیا عورتوں کو, کو جو ہے کہتے ہیں کہ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی بھائی میرے حج ہی نہیں وہ ٹھٹے کا سفر بھی نہیں کر سکتی جو سفر شرعی سوا ستاون میل کا کہ جس میں آدمی مسافر ہو جائے کثر نماز میں پڑھنے لگ جائے تو وہ کوئی خاتون بھی بغیر محرم کے ٹھٹا اور حیدرآباد تک کا سفر نہیں کر سکتی تو یہ حج کا سفر نہیں کہ خالی حج پر ہم نے پابندی لگائی نہیں بلکہ کوئی سفر بھی نہیں کر سکتی تو حج کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اب رہا یہ کہ حج ہوگا یا نہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس پر کلام کیا بڑے دلائل اور معاملہ فرما ایک ایک قدم پر گناہگار ہوگی اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو ایک ایک قدم پر گناگار ہوگی البتہ حج ہو جائے گا حج اس کا ہو جائے گا یہ الگ ہے لیکن وہ ایک ایک قدم پر گناگار ہوگی